السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يتيه الله فلا مضلله ومن يضلل فلا آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ثم استقاموا فتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم يأيس مركز الدراسات الإسلامية كينا جمعا <تصفيق> اور اس عظیم الشان اجلاس میں شریک تمام ہی برادران اسلام اور خواتین اسلام مجاز رمضان کے حوالے سے ہم نے گزشتہ اتوار جہنم کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور سنی تھی اور آج جنت کے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جنت اور جہنم کے سلسلے میں بنیادی بات جو گزشتہ درس میں بتائی گئی تھی یہ تھی کہ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جنت نامی ٹھکانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے تیار کیا ہے وہ اس وقت موجود ہے جہنم نامی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس وقت موجود ہے یہ وضاحت ہمیں کیوں قید کرنی پڑتی ہے یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے نئے نئے افکار و نظریات اور نئے نئے تصورات رونما ہو رہے ہیں ان میں یہ خیال بہت سارے روشن خیال لوگ یہ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے بلکہ یہ تو بس شریعت میں انسانوں کو ڈرانے کے لیے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے کہ وہ جنت کی طلب میں جنت کے شوق میں اور جہنم سے ڈر کر جہنم کے خوف میں ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں اچھے زندگی گزر جائے ورنہ حقیقت میں جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے یہ نظریہ آج پایا جاتا ہے اردو زبان کا مشہور شاعر مرزا غالب مرزا غالب کا مشہور شعر ہے ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن کے مرزا غالب کا تصور و حقیدہ یہ ہے اس شعر میں جنت کے بارے میں کہ حقیقت میں جنت ونت کوئی چیز ہے نہیں بس شریعت بس انسانوں کو ان کی زندگی سیدھی راہ پر لگانے کے لیے ایسے ہی جنت کا حوالہ بار بار دیا ہے جنم کا حوالہ بار بار دیا ہے اور اس کی حیثیت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یاد رکھنا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ انسان کے ایمان کے लिए خطرہ ہے اور ایسے ابکار و نظریات رکھنے والا ایمان کے دائرے سے خارج ہو سکتا ہے وایو جنت کیا ہے جنت نیب لوگوں کا ہے اللہ تعالیٰ کے متفیق بندوں کی دائمی منزل ہے اور وہ دسترخوان ہے جو دسترخوان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اور جنت وہ مقام ہے جہاں دنیا کا تھکا ماندہ انسان آرام کرتا ہے اور وہ مقام ہے کہ جہاں دنیا کے انسان کو خوشیاں اور مسرتیں ملا کرتی ہیں جنت مقصد زندگی ہے ہمیں جو زندگی دی گئی ہے زندگی کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اس کی اس جنت کے حقدار بن جائے جو جنت کے اس نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے دُحْ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو حقیقی کامیابی یہی ہے حقیقی سعادت مندی یہی ہے تو زندگی کا سب سے آگا مقصد رب کی رضا مندی کا حصول اور جنت کو پانا ہے لیکن جنت یہ آرام سے نہیں ملا کرتی جنت آسانی سے نہیں ملا کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح الله صحیح لوگوں اللہ تعالیٰ کا سامان بڑا مہنگا ہے اللہ تعالیٰ کا سامان بڑا مہنگا ہے ارسلہ اور اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے جنت کو ویسے بھی پرانی مجید نے زندگی کو بزنس کرار دیا ہے اس زندگی کو کاروبار کرار دیا ہے اس زندگی کو تجارت کرار دیا ہے ابھی اجلاس کی آواز میں ہمارے قاری نے جو آئے تلاوت کی جو لوگ کتابیں الہی کی سلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ they لے کے لیے ہم سب آئے ہوئے ہیں اپنی جان قربان کر کے اپنا مان قربان کر کے پڑھے کر حضرات کرام رضوان اللہ علی مجمعین آپ کو تفریح کا ملک ملیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے جنت کی کتنی بھاری قیمت چکائی ہے شریف میں جابر بن عبد اللہ کے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ نے جنگ عہد کا اعلان کیا شروع ہونے والی ہے عبد اللہ بن حرام انسانی رضی اللہ جو کہ بھوڑے ہیں ظاہر ہیں کمزور ہیں اور بھوڑوں کو شریعت نے جہاد سے مستثنا کیا ہے لیکن جنت کا طرف جنت کا شوق کا جو ایسا ہے کہ عبداللہ بن عامر بن حرام انصاری رضی اللہ عام میں پہائی ہے لیکن اس جنت کے لیے جتنا بھی کیا جائے کم ہے اس جنت کے لیے جتنا بھی کیا جائے کم ہے انسان اپنا سارا سرمایہ نظارے اس جنت کے لیے کم ہے انسان اپنی ساری خواہشات کی قربانی دے دے جنت کے لیے کم ہے اور انسان زیادہ سے زیادہ اس چیز کا مالک ہے جنت اگر وہ جان اپنی جان کو بھی اس جنت کے لیے قربان کر دے تو کم ہے اس لیے کہ جنت وہ عظیم نعمت ہے جنت اس عظیم اقام کا نام ہے جنت و سسیم انجام کا نام ہے کہ انسان اگر اپنی پوری زندگی پیدائش سے لے کر زمین پر سے اپنی اتنی پیچانی رگڑتا رہے ہو جائے تب بھی وہ اپنی زندگی بھر کے عمل اپنی زندگی بھر کے سرسٹوں کو لے کر جنت کا متحد نہیں بن سکتا اس لیے کہ بہتری عدی نعمت ہے جب جب تک کہ اللہ تعالی کا فرض شامل نہ ہو ہم عمل کرتے ہیں جنت کے لیے اور اللہ کے سرد و نہ ہو جائے نے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ آپ بھی اللہ کے فضل کے شامل آگے جنت میں نہیں جا سکتے محض اپنے عمل کے بنا آپ نے کہا میں بھی محض اپنے عمل کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ فضل اللہ کے شامل آل نہ ہو جائے بھائیو جنت اتنی عظیم چیز ہے اتنی عظیم نعمت ہے اتنی عظیم نعمت ہے حدیثوں میں آتا ہے قیامت کے روز ایک مومن جائے گا جو اس دنیا کا سب سے پریشان مومن پریشان پوری انسانی تاریخ کا سب سے مظلوم انسان پوری انسانی تاریخ کا سب سے سجایا گیا انسان جس کی زندگی ٹینشنوں میں گھری ہوئی ہوگی جس کی زندگی میں قدم قدم پر حالیثال پیش آئے ہوں ملے ہوں گے پوری انسانی تاریخ کا سب سے پریشان حال انسان اس کو لایا جائے گا اور اس کو ایک سیکنڈ کے لیے جنت میں جنت میں بھیج جنت میں عہدہ دے کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے کیا جانتا ہے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں رنگ کسے کہتے ہیں ٹینشن کسے کہتے ہیں وہ کہے گا پروار مجھے نہیں معلوم کہ تکلیف کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ رنگ کسے کہتے ہیں نہیں معلوم کے رنگ کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کے بیماری کسے کہتے ہیں اللہ پر جنت کا, کا داخلہ کی ساری الجھنوں اور وہ شخص اور کتنے نقصان میں ہے وہ شخص جو اس دنیا کے لیے اس جنت کو غارت کر لے جو اس دنیا کے لیے بچا ساٹھ سالہ زندگی के آبادی انجام کو کتنے گھاٹے میں ہے قرآن اور حدیث میں جنت کے بہت سارے افساف بتائے گئے ہیں ہم ان میں سے چند افساف آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے اس کے اقرار کے ساتھ اس احساب کے ساتھ کہ اللہ کی قسم ہماری زبان کہاں سے آ سکتی ہے کہ وہ جنت کا نقشہ کھین سکے تاہم اپنی چوٹی پوٹی زبان سے چلے باتیں جنت کے حوالے سے آپ کے محاورے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصد ہے نقل روزوں کا اہتمام کرتا ہے پھر اور روزے ایا میں بیس کے روزے سترہ سے نقل روزے رکھتا ہے کسی کا دل سطح اور تیراک میں زیادہ لگتا ہے اعمال کے اعتبار سے نیکیوں کے اعتبار سے انسانوں کی مومنوں کی الگ الگ قسمیں اور ہر مومن الگ الگ نیکی کے حوالے سے جنت میں جائے گا کوئی اپنی نماز کے راستے سے جنت میں جائے گا کوئی داخل ہوں گے نمازی داخل ہوں گے یہ بابل رہی up ا جاتا ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے اور یہ صرف اور صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ آب نے ابھی پہلی تقریر میں سنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جب آزان سنے آزان سننے کے بعد کی دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ مانگے آج ہی محمد ان کے پرو اگارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے جو شخص میرے لیے وسیلا مانگے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری سفارش حلال ہو جائے گی और आपने कहा न मंदिर अतुल फिर संग मंदिर अतुल फिलज بائد جائیں گے وہ وسیلہ نہیں جو وسیلہ کے صدقے تو فیل سے کہتے ہیں ہم نبی سطف صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار سے جنگلت میں کے اعتبار سے اس امت کو خوش نصیب کرار دیا ہے یہ امت پر بڑی خوش نصیب غلومت ہے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہمیں ہم جو پیدا دیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے سیبڑوں انعامات ہم پر ہیں موبائل بھائیوں اس انعام کا بھی احساس کرنا اس نعمت کا بھی احساس کرنا کہ میں اور امتوں کے پر ہوگی. اس امت کی بڑی تعداد جنت میں ہوگی اس امت کا انجام اور انہوں سے سے ہوگا. کی حدیث آتی ہے ایک مرتبہ دعا پڑھی آیت پڑھی اپنے امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا تھا کہانی جو میری پیروی کرے وہ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تم आजाद देता है तो तू आजाद देने का पूरा पूरा हक रखता है और अगर तू इन इंसानों को माफ करता है तो बड़ा अजीज है बड़ा हकीम है इन दोनों आयतों की तिलावत पर फर... नवी तरीके کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں عیسا علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر کامن ہوئی اور آپ ان دو کو پڑھ دوار رونے لگے رونے لگے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فوراً بھیج دیا کہ جبریل محمد سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں جبریل آئے اور آگر کہا نے کہا کہ جبری میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی میں نے دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہا ہے میں نے اسلام کی دعا پڑھی میں نے دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہا ہے تو مجھے اپنی امت کی فکر دارنگیر ہوئی امتی امتی کر دیامت کے روز میری امت کا الزام کیا ہوگا جبری رحم اللہ کے پاس تشیر لے گا اور اللہ تعالیٰ قرب کی روح حشر کے میدان میں آپ کی امت کا وہ انجام ہونے والا ہے جس انجام کو دے کر وہ سنگا محمد آپ بہت خوش ہو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے اللہ پر, پر. اسی لیے حدیثوں میں آپ نے فرمایا جس وقت اللہ کے حبیض صلی اللہ و صحابہ کے سامنے وہ عدی بیان فرمائی کہ کرد دیامت کی روح حشر کے میدان میں اعلان ہوگا کہ ہر آدم اپنی اولاد نے ہر سے اور ساری امتوں کے لیے پھر آپ نے فرمایا نہیں نہیں مجھے امید ہے کہ آدھی جنت میری امت کے لیے باقی آدھی جنت ساری امتوں کے آلے ایمان کے لیے یہاں صحابہ کی خوشی کی حد نہ رہی اور سارے صحابہ نے نہائے تکبیر بلند کیا تھا اس موقع پر بھائیوں جنت اس مقام کا نام ہے جنت اس مقام کا نام ہے جہاں زندگی کی ساری پابندیاں ختم ہوتی ہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو Why not? اور بڑی امیدہ ہوگی اور جس کی لذ اپنا بیان ہے اس زندگی میں مردوں کے لیے سونا چاندی حرام کرا دیا گیا مردوں کے لیے سونا چاندی حرام کرا دیا گیا لیکن سبحان اللہ کر سیامت کے رول جنت میں جنتوں کو سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن پہنا جائیں گے اس دنیا میں مردوں کے لیے ریشم کو حرام کرا دیا گیا ریشم مردوں کے لیے حرام ہے لیکن کردیامت کے کر سیامت هو السراح جلل درمیان ہوگی وہاں نہ کوئی रहेगा رہے گا نبی ذریع صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنت کا ایک درخت ایسا ہوگا کہ اگر کوئی تیز رفتار سواری پہ سوار ہوگا سو سال چلتا جائے تو ایک طرف کا سایہ ختم نہ ہونے پائے اتنے لمبے اور اتنے طویل درخت اور اتنے طویل سائے جنت میں ہوں گے اور آپ نے فرمایا اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم والی باحیا باہیا ہوں گی اور وہاں وہ ریلے معصوم بچے ہوں گے مودیوں کے مال جنتیوں کی خدمت کے لیے اور اس حدیث میں اصبا کے بھی ہمیں شرحت ملتی ہے کہ مشرقین کے وہ بچے مشرقین کے وہ بچے کافروں کے وہ بچے جو قابل ہونے سے پہلے مر گئے ہوں گے جنت میں وہ قادم اہل امام کے قادم بن کر جنت میں خدمت کر رہے ہوں گے اللہ کی ایک طبیعت ہے انسان کی ایک فطرت ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے کوئی بھی انسان اپنی نظروں کے سامنے کسی بھی انسان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے ہو اس کا وقت ہے اللہ تعالیٰ پرانی وزیر کے اندر پر ماتا ہے کل جنتی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایک دوسرے سے نہ چلے ایک دوسرے سے حسد نہ کریں اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں چینا کپٹ اور حسد جیسے جو جذبات ہوں گے ہم ان تمام جذبات سے جو ہے نکال لیں گے جنت کی نعمتیں بڑی عظیم ہوں گی بڑی عظیم ہوں گی اور جنت کی سب سے عظیم نعمت سب سے نعمت روح چالا دیدا ری پاری چالا اللہ سلوار کو ڈالا کا دیدا حجیسوں میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا کسی چیز کی کمی ہے کیا کسی چیز کی کمی ہے جنتی کہیں گے نہیں پرو دکھانا ہر چیز ملی ہوئی ہے ہر چیز وہ میسر ہے ہر نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے اور اس وقت ان سے کہا جائے گا نہیں ابھی ایک نعمت بات ہے ابھی ایک نعمت بات ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے چہرے پر نور کے سامنے سے نور کے پردے ہٹائے گا تو جنتی اللہ تبار کو تارا کو دیکھیں گے اور دیدا الہی کی ایسی لذت انہیں ملے گی کہ اس لذت کے سامنے جنت کی ہر نعمت کا منافی کا معلوم ہوگا اسی لیے ہمیشہ سے صالحین کی دعا رہی ہے اللہ والوں کی دعا رہی ہے مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایمان کے لیے مختلف بانوں اور محلوں کی وہاں ایمان کے لئے بہت سارے محل ہوں گے شخص بارہ رکاج سنتوں کی پابندی کرتا ہے دن میں جو بارہ رکاج سنتیں ہیں بارہ رکاج سنتوں کی جو شخص پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے نئی معرول ہم میں سے کتنے خوش نصیب ایسے ہیں سورہ اسلام کے بارے میں فرمایا سورہ اسلام کی تلاوت سے جنگلت میں محل بنتا ہے اور آپ نے امیر اور عمر فاروں رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ کہا تھا guiding us بیانے کی روایت ہے فرشتے معصوم بچے کی روح ارف کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے معصوم لاڈیلے کی روح ارد کر لی تو میرے بندے نے اس مصیبت کی گھڑی میں کیا کہا فرشتے جائیں گے پر وہ کا جنت میں سلام ہوگا سلام اتنی عظیم عبادت ہے اور اتنا عظیم ذکر ہے کہ جنت میں بھی رب عالمی سلام کرے فرشتے سلام کرے اور ہر ہر ماں آپس میں دوسرے کو سلام کرے اور کہا گیا کہ جنت میں جنتوں کا مستقل مشغلہ کیا ہوگا جنتیوں کا مستقل وطیفہ کیا ہوگا جنتوں کی زبان فرشتوں کا ذکر ہے یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے رہے، ہوئے تھامے ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی یہی بتایا گیا وہ آج بھی وہ فرشتے تصبی اور ہم دباری تالا میں مشغول ہیں کل بھی رہیں گے قیامت کے دن بھی رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے آر ایمان بھی جنگل میں جانے کے بعد ان کا مستقل مسئلہ الحمد للہ اللہ اس لیے حریف میں بڑی فصیلت آئی ہے جنت کے حصول میں اس شکر کی بڑی اہمیت ہے آپ نے فرمایا لئے جنت میں مستقل مشملہ تربی اور اندر والی ہے قرآن سرو اللہ میں کہا جنتی جب جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کی بات کہیں گے الحمد اللہ, اللہ کنا سر اللہ, اللہ ہر قسم کی حمد و ہم ہر قسم کی تعریف اسر قرآن کے لیے ہے جس کی توفیق سے ہمیں جنت ملی وہاں کن نہ لینا سری اللہ اگر اس کی توفیق نہ ملی ہوتی ساتھ کی تلاوٹ میں سنا جنتی جنت میں ہم لوگ سنا کر دیے کہیں گے پہنگے. الحمدللہ اللہ, اللہ سلم کا پورا ہوا آپ نے کہا پہ ہو رہا دیکھیے जो मोमिन फैमिली है जन्नत में एक जगह रहेंगे और जन्नत में एक जगह रहकर वह अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करते हुए कहेंगे ساتھ رہنے کا اسے ادا کریں گے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاوت جنت کی جنت میں جانا بہت بڑی نعمت جنت میں جانا بہت بڑی شہادت مندی اور ایک اور شہادت مندی ہے کہ جنت میں اللہ کے نبی کی ماہیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انسان کو ملتا ہے شرط یہ ہے کہ سچا جذبہ صاف ہونا چاہیے نبی کے سچے امتی ہونا چاہیے اور نبی کے سچے امتی ہونے کی پہچان اپنی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں ہماری ریاضتیں ہمارا درد زندگی ہمارا ایک ایک عمل و سارے شب و روز عسو رسول کی روشنی میں گدلنے چاہیے اطاعت رسول کا آنا تو راحت اسے نصیب ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی قبالت کرنے والے کو بشارت اور نبی تھی اور کہا انسا فی المی فلجن نسی کہا سہی دو انگلیاں سے اشارہ کر کے بنوایا اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی پرورش کرنے والا ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے یعنی اتنا نصیب ہوں گے جتنا نسی کے یہ دونوں انگلیاں ہیں تو یتیموں کی کفالت کرنا یتیموں کے اخراجات برداشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت اور رفاقت کا سبب ہے اسی طرح سے کثرت لوافی ایک صحابی جو اللہ کے نبی کے قابل تھے اللہ کے نبی کے خدمت کو تھے وہ تمہیں جنت میں میری مائی یا تورت مل جائے گی اور جنت تو بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ احمد یہ عبادت ہے جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت اور رباوت فراہم کرتی ہیں ان احمد اور ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں اور پھر جنت یہ ایک میں جس کا قرآن عظیم میں جہاں ذکر کیا وہ ہے خلود خلود قرآن جہاں بھی جہنم کا ذکر کرتا ہے ہار نیلا پیا کہ اور جہاں بھی جنت کا ذکر کرتا ہے خالی ہے. کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ جہنمیوں کے لیے سزا پر سزا ہے اور جنتیوں کے لیے نعمت پر نعمت جب جانب جانب ہے ہمیشہ رہیں گے اور کیوں کہتا ہے انسان جب کسی بھی تکلیف میں رہتا ہے کسی بھی مصیبت میں رہتا ہے تو یہ احساس اس کی تکلیف کو کم کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس مصیبت سے درجا پا اگر اس کو معلوم ہو چاہیے بندگی کرنی چاہیے جن عبادتوں کا بھی شیخر حادیث میں رمضان کے حوالے سے آیا ہے اور عبادتوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے میں دعا کرتا ہوں آپ کو راجنی انہم سے آزار کرے اللہ کرے آمین وآخرت آبانا علی الحمدللہ رب العالمین